یہ ایک علما کا قول ہے اس کو یہاں کیا بیان کیا جائے چار شمبے یعنی بدھ کے دن بعض چیزوں سے منع کیا گیا اور اس میں یہ بھی ہے کہ اپنی بیوی سے خلوت نہ کی جائے یہ سنی بہشتی زیور جو ہے یہ ایک تو مولانا خلیل احمد خان صاحب کا ہے مصنف کون ہے اور ایک ہے مولانا عبد المستفی عظمی رحمت اللہ جو ہندوستان کے محدث تھے تو بعض عمل جو ہیں بعض اوقات میں منع کیا گیا جیسے بدھ کے دن ناخون کاٹنے سے منع کیا گیا کہ اس سے برس کے داغ ہوتے ہیں آدمی جوتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں اس کو جزام یہ جزام پیدا ہوتا ہے تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے رب نا تقبل ان نا کا